امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج الباغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے اس قول میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے کفر کے چہرے پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھایا ہے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں کفر بھی چار ستونوں پر قائم ہے حد سے بڑی ہوئی کاوش جھگڑالو پن کجروی اور اختلاف تو جو بے جا کو کاوش کرتا ہے وہ حق کی طرف رجو نہیں ہوتا اور جو جہالت کی وجہ سے آئے دن جھگڑے کرتا ہے وہ حق سے ہمیشہ اندھا رہتا ہے اور جو حق سے منہ مو موڑ لیتا ہے وہ اچھائی کو برائی اور کو معاملات سخت پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور بچ کر نکلنے کی راہ اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے شک کی بھی چار شاخیں ہیں کرجہتی خوف سرگردانی اور باطل کے آگے جب سائی چنانچے جس نے لڑائی جھگڑے کو اپنا شیوا بنا لیا اس کی رات کبھی صبح سے ہم کنار نہیں ہو سکتی اور جس کو سامنے کی چیزوں نے ہال میں ڈال دیا وہ الٹے پیر پلٹ جاتا ہے اور جو شک و شبہ میں سرگردان رہتا ہے اسے شیاتین اپنے پنجوں سے رونڈ ڈالتے ہیں اور جس نے دنیا و آخرت کی تباہی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا وہ دو جہاں میں تباہ ہوا